أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان اللَّهِ الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلموا قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فدرؤعا انفسكم الموت ان كنتم صادقين کیا جب کبھی اے مسلمانوں تم کو کوئی تکلیف پہنچے کہ تم اس جیسی دوچند پہنچا چکے ہو تو کہتے ہو کہ یہ کہاں سے آ گئی اے نبی کہہ دیجئے کہ یہ خود تمہاری طرف سے ہے بے شک اللہ ہر ایک چیز پر قادر ہیں اور تم کو جو کچھ اس دن پہنچا جس دن دو جماعتوں میں مٹ بھیڑ ہو گئی تھی وہ سب اللہ کے حکم سے تھا اور اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو تم میں سے تمہیں معلوم کرا دے اور منافقوں کو بھی معلوم کرا دے جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا کافروں کو ہٹاؤ تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہم لڑائی جانتے ہوتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے وہ اس دن بہ نسبت ایمان کے کفر سے بہت قریب تھے اپنے منہ سے وہ باتیں بناتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں اور اللہ تعالی بخوبی جانتے ہیں جسے وہ منافق چھپاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو خود بھی بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کی بابت کہا کہ اگر وہ بھی ہماری مان لیتے تو قتل نہ کیے جاتے اے نبی کہہ دیجئے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنی جانوں سے موت کو ہٹا دو سامعین ابنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے جنگ عہد کے بقیہ واقعات یہاں <تصفح> جس مصیبت کا بیان ہو رہا ہے یہ احد کی مصیبت ہے جس میں ستر صحابہ رضی اللہ عنہم شہید ہوئے تھے اور اس سے دوگنی مصیبت مسلمانوں نے کافروں کو پہنچائی تھی یعنی بدر والے دن ستر کافر قتل کیے گئے تھے اور ستر قید کیے گئے تھے تو مسلمان کہنے لگے کہ یہ مصیبت کیسے آ گئی اللہ فرماتے ہیں یہ تمہاری اپنی طرف سے ہے عمر ابن الخطاب رضی اللہ عن کا بیان ہے کہ بدر کے دن مسلمانوں نے فدیہ لے کر جن کفار کو چھوڑ دیا تھا اس کی سزا میں اگلے سال ان میں سے ستر مسلمان شہید کیے گئے اور صحابہ رضی اللہ عنہ میں بھاگڑ پڑ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے چار دانت ٹوٹ گئے آپ کے سر مبارک پر خود تھا وہ بھی ٹوٹا اور چہر مبارک لہو لہان ہو گیا اس کا بیان اس آیت مبارکہ میں ہو رہا ہے یہ روایت مسند احمد وغیرہ کی ہے بس ایک مطلب تو یہ ہوا کہ یہ خود تمہاری طرف سے ہے یعنی تم نے بدر کے قیدیوں کو زندہ چھوڑنا اور ان سے جرمانہ جنگ وصول کرنا اس شرط پر منظور کیا تھا کہ تمہارے بھی اتنے ہی آدمی شہید ہوں تو وہ شہید ہوئے دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم نے رسول اللہ کی نافرمانی کی تھی اس باعث تم کوئی نقصان پہنچا تیر اندازوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ وہ اپنی جگہ سے نہ ہٹیں لیکن وہ ہٹ گئے اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں جو چاہیں کریں جو ارادہ ہو حکم دیں کوئی نہیں جو اللہ کا حکم ٹال سکے دونوں جماعتوں کی مربھیڑ کے دن جو نقصان تم کو پہنچا کہ تم دشمنوں کے مقابلے سے بھاگ کھڑے ہوئے تم میں سے بعض لوگ شہید بھی ہوئے اور زخمی بھی ہوئے یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبا و قدر سے تھا اللہ کی حکمت اس کی مکتبہ تھی ایک سبب یہ بھی تھا کہ ثابت قدم غیر متزلزل ایمان والے صاب بندے بھی معلوم ہو جائیں اور منافقین کا حال بھی کھل جائے جیسے عبداللہ ابن ابئی ابنی سلول اور اس کے ساتھی کے راستے میں سے ہی واپس لوٹ آئے ایک مسلمان نے انہیں سمجھایا بھی آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا کم از کم ان چڑھ آنے والوں کو تو ہٹاؤ لیکن انہوں نے ٹال دیا کہ ہم تو فنون جنگ سے بے خبر ہیں اگر جانتے ہوتے تو ضرور تمہاری پیروی کرتے یہ بھی مدافعت میں تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ تو رہتے جس سے مسلمانوں کی گنتی زیادہ معلوم ہوتی یا دعائیں کرتے رہتے یا تیاریاں ہی کرتے ان کے جواب کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ تم سچ مچ دشمنوں سے لڑو گے تو ہم بھی تمہارا ساتھ دیتے لیکن ہم جانتے ہیں کہ لڑائی ہونے کی ہی نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس دن بنسبت ایمان کے کفر سے بہت ہی نزدیک تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے احوال یعنی حالتیں مختلف ہیں کبھی وہ کفر سے قریب ہو جاتا ہے اور کبھی ایمان کے نزدیک ہو جاتا ہے پھر فرمایا یہ اپنے منہ سے وہ باتیں بناتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں جیسے ان کا یہی قول کہ اگر ہم جنگ جانتے تو ضرور تمہارا ساتھ دیتے حالانکہ انہیں یقیناً معلوم ہے کہ مشرقین دور دراز سے چڑھائی کر کے مسلمانوں کو نیز و نابود کرنے کی ٹھان کرا گئے ہیں وہ بڑے جلے کٹے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے سردار بدر والدین میدان میں رہ گئے تھے اور ان کے اشراف قتل کر دیے گئے تھے تو اب ان ضعیف مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے اور یقیناً جنگ عظیم برپا ہونے والی ہے بس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان منافقوں کے دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کا مجھے بخوبی علم ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے بھائیوں کے بارے میں کہتے ہیں اگر یہ ہی ہمارا مشورہ مانتے یہیں بیٹھے رہتے اور جنگ میں شرکت نہ کرتے تو ہرگز نہ مارے جاتے اس کے جواب میں اللہ تعالی کا ارشاد ہوتا ہے کہ اگر یہ ٹھیک ہے اور تم اپنی اس بات پر سچے ہو کر بیٹھ رہنے اور میدان جنگ میں نہ نکلنے سے انسان قتل و موت سے بچ جاتا ہے تو چاہیے کہ تم تو مرو ہی نہیں اس لیے کہ تم تو گھروں میں ہی بیٹھے ہو لیکن ظاہر ہے کہ ایک روز تم بھی چل پڑو گے گو تم مضبوط برجوں میں پناہ گزی ہو جاؤ بس ہم تم کو تب سچا مانیں کہ تم موت کو اپنی جانوں سے ٹال دو جابر البن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ آیت عبداللہ ابن عبی ابن سلول منافق اور اس کے منافق ساتھیوں کے بارے میں اتری ہے